انہیں احادیث پہ گفتگو جاری رکھیں گے جن کا تعلق منت ماننے سے ہے نظر سے ہے اور یہ احادیث ہم کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہے الوافی بما صحیح حین یہ کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے کتاب کے معلف نے احادیث کو اس انداز سے جمع کیا ہے اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو احادیث کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے اور اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے اور آج کل ہم تیسرا مقصد پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے العبادات یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس تیسرے مقصد میں کئی یہ کتب ہیں ان میں سے پندرہویں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ پندرہویں کتاب ان احادیث سے تعلق رکھتی ہے جو احادیث قسم اور ندر وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں اس کتاب کی دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں اس دوسری فصل میں كئی ایک ابو ہیں ان میں سے آج پانچواں باب ہم پڑھیں گے باب لا نظر فی ماسیہ ولا فی ما لا لکھ کے گناہ کے معاملے میں نظر ماننا درست نہیں ہے ایسی نظر کو پورا کرنا درست نہیں ہے اور نہ ہی وہ نظر درست ہے جو کسی ایسی چیز پہ ہو جس کا وہ مالک نہ ہو جو نظر مان رہا ہے جو منت مان رہا ہے حدیث نمبر نو اکانوے نائن نائن ون اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام مسلم رحمہ اللہ ہیں ان عمران ابن حسین قال اسیرت رت من الانصار جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اے انصاریوں کے ایک عورت کو قیدی بنا لیا گیا انصاریوں کی ایک عورت کو قیدی بنا لیا گیا یعنی کہ یہ مسلمان خاتون ہیں مشرقین نے حملہ کیا اور اس حملے میں مسلمانوں میں سے اور وہ بھی انصاریوں میں سے ایک عورت کو انہوں نے پکڑ لیا اور ساتھ لے گئے اور اپنے پاس بطور قیدی رکھ لیا یہ کون تھی امام ابو دعود رحمہ اللہ اپنی سنن میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ طلعنوں کی وائف تھیں ان کی بیگم تھیں بلکہ کئی علمائے کنام نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا نام لیلا تھا تو اسی رت نے انصار انصاریوں میں سے ایک عورت کو قیدی بنا لیا گیا وہ عصیب او اور نبی علی صرۃۃ اسلام کی اونٹنی اسباء کو بھی پکڑ لیا گیا یعنی کہ اس حملے میں جہاں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عورت کو قیدی بنایا وہاں پہ انہوں نے نبی علی الصلاۃ والسلام کی اونٹنی جس کا نام اسبا تھا اسے بھی پکڑ لیا اور اسے بھی ساتھ لے گئے فقانۃ المرعۃف الوساقی تو یہ عورت بیڑیوں میں تھی یعنی کہ اس کو باندھ لیا گیا تھا قید تھی ان کے پاس ازاد نہیں تھی وکان القوم یریہ نامہم بین دئی بوتیم اور وہ لوگ کون سے لوگ مشرقین. مشرقین جنہوں نے قیدی بنایا ہوا تھا وہ لوگ یریہ آمہم اپنے اونٹوں کو بٹھایا کرتے تھے آرام دیا کرتے تھے اپنے گھروں کے سامنے یعنی کہ سارا دن کام کاج کر کے جب اونٹ واپس آتے یا چارا چارہ اپنا لینے کے بعد واپس آتے تو انہیں کہاں باندھا کرتے تھے اپنے گھروں کے سامنے تو وقان القوم و یریحون تو لوگ اپنے اونٹوں کو آرام دیا کرتے تھے انہیں بٹھایا کرتے تھے اپنے گھروں کے سامنے فن فلاطت ذات علی رتم من <تصفيق> یہ عورت کون سی جو قیدی <تصفيق> تھی جو مسلمان تھی یہ ایک رات قید سے بھاگ نکلی قید سے باغنے قید سے باگنے میں وہ کامیاب ہو گئی فن وہ باغ نکلی ذات علی لطن ایک رات مین الوساقی قید سے اور بیڑیوں سے بیڑیوں سے اس کی جان چھوٹ گئی فعط العبلا تو وہ اونٹوں کے پاس آئی کون سے اونٹ جو لوگوں کے گھروں کے سامنے بندھے ہوئے تھے فجالت اذا دنت من البعری رغا فتح اچھا یہ عورت اونٹوں کے پاس کیوں آئی ہے تاکہ کسی ایک اونٹ پہ بیٹھے اور وہاں سے باغ نکلے فجالت عدادت میں بہری تو وہ جب بھی کسی اونٹ سے قریب ہوتی تو رغا وہ اونٹ بل بلبلانے لگتا آوازیں نکالنے لگتا یعنی کہ تیار نہ ہوتا اس کام کے لیے کہ ان کی بات مانے یہ زہر اس کو کھڑا کرنا چاہتی ہوں گی اس کے اوپر بیٹھنا چاہتی ہوں گی لیکن جس اونٹ کے بھی قریب جاتی وہ بلبلانے لگتا آوازیں نکالتا فتح رک تو یہ اس اونٹ کو کیا کرتی چھوڑ دیتی حتن تہلا یہاں تک کہ یہ پہنچ گئیں اسبا اونٹنی کے پاس اسبا کون سی اونٹنی نبی علی سات اسلام والی اونٹنی تو اس کے پاس یہ پہنچ گئیں فلم ترغو تو اس اونٹنی نے آواز نہیں نکالی یہ بلبلائی نہیں کالا راوی کہتے ہیں حدیث کے وہ کون ہے عمران بن حسین کہ وہ نا قاتل کہ یہ اونٹنی کیسی تھی تربیت یافتہ تھی یہ اونٹنی تربیت یافتہ تھی سدائی ہوئی تھی یعنی کہ تنگ کرنے والی نہیں تھی فقادت فی یاجوزیحا تو یہ خاتون جو غفاری کی وائف ہیں جی. یہ بیٹھ گئی فیاجوزی ہا اس کے پچھلے حصے میں جی. سم مزاد پھر اس کو حرکت دی زادرہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ڈانٹنا تو جب اونٹنی کو ڈانٹا جائے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے ان کو اس کو حرکت دینا تاکہ وہ تیز چلے جی. سم مزا پھر اس کو حرکت دی ان کے اس کو تیز چلنے کے لیے حرکت دی اور اس پہ اس کو امادہ کیا فن طلقت تو وہ چل پڑی اب یہ خاتون تنہا سفر کر رہی ہیں تو کیا کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ تنہا سفر کرے جائز نہیں ہے محرم کے بغیر سفر کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے البتہ ایک شہر کے اندر ایک محلے سے دوسرے محلے میں وہ تنہا جا سکتی ہے جب کہ پیدل جا رہی ہو اور اگر وہ گاڑی میں جا رہی ہے تو پھر گاڑی میں یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جائے اور گاڑی میں تنہائی ہو گاڑی بند ہو بند گاڑی میں وہ کسی مرد کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہو تو یہ درست نہیں ہے البتہ ڈرائیور آگے بیٹھا ہوا ہے پیچھے چار پانچ عورتیں بیٹھی ہیں پردے میں یا آگے مرد بیٹھا ہے ساتھ اس کے ایک اور مرد بیٹھا ہے پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں تو اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے الا یہ کہ یہ مرد جو ہے اس کی حرکتیں ایسی ہوں کہ اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے ساتھ ایک ملے سے دوسرے ملے میں بھی جانا نہیں چاہیے جہاں تک سفر کا تعلق ہے وہ عورت کے لیے تبھی جائز ہوگا جب اس کے ساتھ اس کا حامد ہو یا کوئی نہ کوئی محرم ہو ایسا مرد جس سے اس کا رشتہ کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہ ہو سکتا ہو جس پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو تو لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے تنہا سفر کیوں کیا یہ ہے حقیقی مجبوری ہے یہ کیا ہے وہاں قید میں تھی تو کن کے پاس ہی کافروں کے پاس تھیں تو وہاں کون سی محفوظ تھیں تو اب اپنے گھر آنا ہے اور زہر ہے کہ دشمن سے بھاگ رہی ہیں تو اب یہاں پہ یہ تو نہیں ہوگا کہ دشمن کے پاس بیٹھ کے وہ انتظار کریں گے مجھے کو لینے کے لیے آئے گا تو یہ ہے وہ حقیقی سفر یہ ہے وہ حقیقی مجبوری کہ جب عورت محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے فن تو یہ چل نکنی اب وہ ندی روبیہ تو یہ اونٹنی جو ہے ان کو لے کے چل پڑی ہے اور اب کیا ہوا وہ ندی ان لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہو گیا ان کے باغن یہ باغ گئی ہیں تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا علم ہو گیا فقل تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا انہوں نے ان کو تلاش کیا فعا لیکن انہوں نے ان کو بے بس کر دیا ان کی اتنا تیز چلی کہ وہ ان تک پہنچ نہیں سکے خال حدیث کے راوی کہتے ہیں وہ نظرت کہ اس عورت نے اللہ کے لیے نظر مان لی منت مان لی ان نجاہ اللہ علیہ لتاً اب نظر کیا مانی کہ اگر اللہ تعالی نے انہیں اس اونٹنی پہ نجات دے دی دشمن سے بچا لیا لتا تو وہ لازمی طور پہ اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گی نہل کر دیں گی فلما قادیمت المدینہ جب یہ خاتون مدینہ پہنچیں را الناس تو لوگوں نے ان کو دیکھ لیا فقالت کہنے لگی الدبا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اسباء اونٹھنی ہے نبی علی سات وسلام کی اونٹنی فقالت تو وہ عورت کہنے لگی انہا نظرت کہ وہ تو نظر مان چکی ہے منت مان چکی ہے کیا کہ انجاہ اللہ علیہ کہ اگر اللہ نے اسے اس اونٹنی کے ذریعے بچا لیا اس اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے نجات دے دی لتن حرن تو وہ لازمی طور پہ اس کو نہر کرے گی اللہ کی راہ میں ذبح کرے گی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ نبی علیہ السلاۃ کے پاس آئے فضا علیہ السلام. تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ آپ سے کیا کس بات کا تذکرہ کہ ابو ذر کی وائف جو ہے وہ واپس آ گئی ہیں اور آپ کی اونٹنی اسبا پہ آئی ہیں اور منت مان چکی ہیں کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کریں گی فقال تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ اس موقع پہ کیوں کہا گیا تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے تعجب ہے اس عورت پہ کہ کیسی نظر مان لی ہے اس نے اونٹنی میری اونٹنی میری اور منت وہ مان لی ہے کہ میں ذبح کروں گی سبحان اللہ فرمایا بے جزت ہا. کتنا برا بدلہ اس نے دیا ہے اس کو کس کو اونٹنی کو کہ جس اونٹنی نے اس کی جان بچائی ہے اسی اونٹنی کے بارے میں نظر مان چکی ہے کہ میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کروں گی بے سما جزت کتنا برا بدلہ اس نے اس کو دیا ہے نظر اللہ تعالیٰ کی اس نے منت مان لی ہے کہ ان نجا اللہ علیہ اگر اللہ تعالیٰ اسے نجات دیں اس اونٹنی کے ذریعے لطن ہرن نہا تو یہ لازمی طور پہ اس کو کیا کرے گی ذبا کرے گی لا وفا علی نظر فی ماسیا کسی ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے کسی ایسی نظر کو پورا کرنا درست نہیں ہے فی معصیت جو اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں ہو مثال کے طور پہ کوئی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا تو یہ جو منت ہے یہ گناہ پہ مشتمل ہے تو فرما اللہ وفا علی نظر ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے جو گناہ کے معاملے میں ہو ولا فی ما اللہ یم اور نہ ہی اس نظر کو پورا کرنا جائز ہے جس نظر کا تعلق ایسی چیز سے ہو جس کا بندہ مالک ہی نہ ہو یہاں پہ نبی علیہ سات اسلام نے دو اصول بیان کیے ہیں جن کا تعلق کس سے ہے نظر سے ہے نمبر ایک ایسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے جو گناہ پہ مشتمل ہو جس میں جس کو پورا کریں تو اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب ہوتا ہو اور اس سلسلے میں دلیل کیا ہے دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعلم وید کرتے ہیں کہ نبی علی السلام نے فرمایا الندر نظران نظر دو طرح کی ہوتی ہے منت دو طرح کی ہوتی ہے فما کان علی اللہ فقفا الوفا جو نظر مانی جائے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ جو اللہ کی اتاعت پہ مشتمل ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے وما کان شان فلا وفاء آفی اور جو نظر شیطان کے لیے ہو جس نظر کو پورا کریں تو کون رادی ہوگا شیطان رحمان نہیں بلکہ شیطان فرمایا فلا وفا افی تو اس کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ علیہ ہی کفارت یمین اور ایسے آدمی پہ جس نے وہ نظر مانی ہو جو گناہ پہ مشتمل ہو اس پہ کفارہ ہے کفارہ کون سا قسم کا کفارہ کون سا کفارہ قسم کا کفارہ اور اس کا تذکرہ آگے آئے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ابن الجارود اپنی کتاب میں وید کرتے ہیں اور امام بہکر وید کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ان کی کتاب صحیحہ میں اس کا نمبر جو ہے وہ کیا ہے فور سیون نائن فور سیون نائن دوسرا اصول آپ نے کیا بیان کیا اس حدیث میں جس کا تعلق نظر سے ہے منت سے ہے وہ یہ کہ ولافی مالا یم لک العب دو انسان کو ایسی نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا تعلق اس چیز سے ہو جس کے آپ مالک نہیں بلکہ کو اور مالک ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی منت مانتا ہے اور منت اس نے یہ مانی ہے کہ میں وہ چیز اللہ کی راہ میں دھوں گا اس چیز کی تعین کرتا ہے تحدید کرتا ہے اس چیز کی کیا کرتا ہے تعین کرتا ہے تحدید کرتا ہے مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں فلاں آدمی کے کپڑے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا آپ نے کپڑے نہیں کسی اور کے کپڑے کہتا ہے اگر اللہ تعالی نے میرا یہ کام کر دیا تو میں فلاں آدمی کا گھر اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا فلاں آدمی کے گھر کو مسجد بنا دوں گا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے بالکل غلط ہے آپ کسی کے گھر اسے کیوں وقف کریں کسی کے گھر کو مسجد کیوں بنائیں اپنے گھر کو بنائیں تو کسی اور کی چیز کے بارے میں منت مان لینا یہ جائز نہیں ہے اور ایسی منت مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک گھر وقف کر دوں گا تو ایسی منت کو پورا کیا جائے آپ اپنا گھر وقف کریں یا ایک گھر خریدیں اور اللہ کی راہ میں وقف کریں لیکن اگر آپ نے تحدید کر کے منت مانی تھی کہ فلاں آدمی کا گھر تو ایسی منت کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے گھر کے مالک نہیں ہیں اس عدیض سے ایک بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ اگر کافر لوگ مسلمانوں کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور مسلمان بعد میں وہ چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اب وہ کس کو ملے گی کیا اس کو ملے گی جس نے کافروں سے دوبارہ وہ چیز چھینی ہے واپس لی ہے یا اس کو ملے گی جو اس کا حقیقی مالک ہے تو جواب یہ کہ اس کو ملے گی جو اس کا حقیقی مالک ہے دیکھیں یہاں پہ یہ عورت ازبا اونٹنی لے کر آئی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اس منت کو پورا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تمہاری اونٹنی نہیں ہے تم اس کی مالک نہیں ہو تو یہیں سے آپ مسلمانوں میں بھی یہ اصول یعنی کہ لاگو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی, بھی آپ سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ مسلمان کسی مسلمان کا سامان چوری کر کے لے گئے اب بعد میں کسی اور نے پولیس نے کسی نے وہ سامان واپس لے لیا تو کیا جس نے واپس لیا وہ کہہ سکتا ہے میں واپس لے کر آیا ہوں اس لیے میں استعمال کروں گا نہیں آپ ان کے کسی مسلمان کا گھوڑا جو ہے وہ چوری کر کے لے گئے گاڑی چوری کر کے لے گئے سائیکل چوری کر کے لے گئے اب آپ نے وہ حاصل کر لی ہے اور آپ پولیس میں ہیں یا کسی اور اصلی سے آپ نے حاصل کر لی ہے تو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے یہ سوچ کر اور یہ کہہ کر کہ جناب ہماری محنت ہے ہم نے حاصل کی ہے نہیں وہ جس مسلمان کی ہے آپ اس کو واپس کریں گے اس کے بعد کیا ہے وفی اللہ اس عدیز کی ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کی معصیت میں نظر جو ہے وہ درست نہیں ہے یعنی کہ نہ نظر ماننی چاہیے اور مان لی ہے تو اس کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اس شکل میں کفارہ ادا کیا جائے گا اور اس بارے میں مزید گفتگو آگے آ رہی ہے باب نمبر 6 باب کفارت النظری باب نمبر چھ کیا ہے نظر کا کفارہ یعنی کہ نظر مان لی ہے اور اس نظر کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے مم. تو اس کا کفارہ کیا ہے حدیث نمبر نو سو نائن نائن ٹو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام اے امام اے مسلم انعقبہ بن عامر روایت ہے جناب عقبہ بن عامر الجوہنی سے المصری سے یعنی کہ یہ جوہنی ہیں اور چونکہ بعد میں مصر میں چلے گئے تھے وہاں رہتے رہے ہیں اس لیے ان کو جوہنی بھی کہا جاتا ہے مصری بھی جوہنی قبیلے کے لحاظ سے اور مصری اسے لحاظ سے کہ ان کی آخری زندگی کہاں گزری ہے مصر میں گزری ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کفارت الندری کفارت الیمین نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے لیکن نظر کا کفارہ کو الگ سے نہیں ہے جو کفارہ قسم کا بتایا گیا ہے وہی نظر کا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے تو وہ سورہ معدہ سورہ معدہ عید کا نمبر ہے ایٹ نائن ایٹی نائن تو وہاں پہ اللہ تعالی فرماتے اللہ آخر اللہ لا في ولكن بما اس کے بعد کہا فکفارترت مساکین قسم کا کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا سوال پیدا ہوتا ہے کون سا کھانا بہت مہنگا یا بہت سستا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ درمیانہ کھانا جو تمہارے گھر میں تیار ہوتا ہے جو عام طور پہ تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو او کس واتوم یا دس مسکینوں کو کیا لے کر دینا ہے لباس او تحریر رقبہ یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اب چونکہ غلام نہیں ملتے لونڈیاں نہیں ملتی اس لیے اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا لیکن یہ دو چیزیں موجود ہیں کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو لباس لے کر دیں اس میں آپ کو اختیار ہے یہ کام کرنا چاہیں یہ کر لیں وہ کرنا چاہیں وہ کر لیں آپ جس کی ستات رکھتے ہیں جو آپ کے بس میں یا کر لیں اور اگر آپ فقیر اور مسکین ہیں آپ کے پاس استاعت نہیں ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یا دس لوگوں کو لباس لے کر دینے کی استاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تین دن کے روزے رکھنے ہیں اور یہاں پہ نوٹ کیجئے گا روزوں کا نمبر پہلا نہیں ہے پہلا نمبر کس کا کھانا کھلانے کا پہلا نمبر کیا ہے دس مسکنوں کو لباس لے کر دیں وہ استطاعت نہ ہو تب تین روزے رکھیں گے اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہ یعنی کہ وصیت بھی کی ہے نصیحت بھی کی ہے کہا اپنی قسموں کی حفاظت کرو قسم اٹھا لی ہے تو اب اسے پورا کرو لیکن اگر قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ رب العزت نے بتا دیا ہے تو یہاں پہ کیا کہا گیا حدیث میں کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے اور قسم کا کفارہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر کا کفارہ کب واجب ہوگا تو اس کی کئی صورتیں ہیں کئی شکلیں ہیں پہلی شکل کیا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے منت مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو کے لیے اللہ کو رادی کرنے کے لیے میرے ذمہ ایک منت ہے میرے ذمہ ایک نظر ہے لیکن طے نہیں کرتا تحدید نہیں کرتا کہ کیا نظر ہے بھئی کیا منت ہے نہ کہتا ہے کہ روزے نہ کہتا ہے صدقہ خلا نہ کہتا ہے غلام آزاد کرنا بس جی اللہ کے لیے میرے ذمہ ایک نظر ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کا کفارہ یہی ہے قسم کا کفارہ جس نے نظر مان لی لیکن نظر کی تحدید نہیں کی طے نہیں کیا کہ کیا نظر ہے اب وہ کفارہ کیا دے گا قسم کا کفارہ دے گا دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ایسی نظر مان لیتا ہے جس کو پورا کرنے کی سطح نہیں رکھتا تو اس کے ذمہ پھر کیا ہے کفارہ ہے اس کی ایک مثال وہی ہے جو اوپر گزری ہے کہ نظر مان لیتا ہے کہ میں فلاں آدمی کا گھر مسجد بنا دوں گا اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی آپ اس کے گھر کے مالک ہی نہیں ہیں اب آپ اس نظر کو پورا نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے پھر آپ کفارہ دیں گے کفارہ کون سا ہوتا ہے قسم کا کفارہ تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے کہ کسی نے نظر مانی ہے وہ جو گناہ پہ مشتمل ہے جیسا کہ کئی مسلمان عورتیں اللہ ان کو ہدایت دے یہ نظر مان لیتی ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں فلاں بابا جی کی قبر پہ دربار پہ حاضری دوں گی اور میں وہاں پہ ایک بکرا ذیبہ کروں گی اور میں پیدل جاؤں گی اور میں وہاں پہ ڈانس کروں گی اس قسم کی نظر مان لی جاتی ہے تو یہ جو نظر ہے یہ گناہ پہ مشتمل ہے قبر والے کے نام پہ بکرا ذیبہ کرنا یہ شرک ہے اور وعدے ترین شرک ہے تو اس لیے ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا کفارہ ادا کیا جائے گا اور کفارہ کون سا ہوگا وہی قسم والا کفارہ اس حدیث کے ساتھ ہی ان احادیث پہ گفتگو مکمل ہوئی جن کا تعلق نظر سے تھا اور جب نظر سے متعلقہ حدیث پہ گفتگو مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی پندرہویں کتاب اپنے اختتام کو پہنچی اور جب پندرہویں کتاب اپنے اختتام کو پہنچی تو اس کے ساتھ ہی تیسرا مقصد العبادات بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور آج ہم نئے مقصد کا آغاز کریں گے اور وہ چوتھا مقصد ہے وہ کیا احکام الاسرہ اس میں وہ عادیث آئیں گی جن کا تعلق خاندانی نظام سے ہے خاندان سے متعلق فیملی قوانین فیملی سے متعلقہ قوانین فیملی سے متعلقہ احکام خاندان سے متعلقہ احکام وغیرہ یہ چیزیں اس میں آئیں گی تو یہ چوتھا مقصد ہے تو چوتھے مقصد کی پہلی کتاب الکتاب الاول النکاح تو احکام الصرا اس میں پہلی کتاب کون سی ہے نکاح اور اس میں پھر کئی فصلیں ہیں الفصل الاول احکام النکاح پہلی فصل کیا ہے نکاح کے احکام اور اس میں پہلا باب کیا ہے ا ترغیب الفنکاح نکاح کی ترغیب دینا نکاح کی ترغیب دینا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نکاح کی ترغیب دی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں و انک العیام امن کم وصالح نمن کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں مردوں یا عورتیں ان کا نکاح کر دو و من نمن اعباد بلکہ تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا نکاح بھی کر دو اور سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد ارس اللہ رسول القبل وجال علم ازوا جم <وَدُرِّيَّا> ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور ان کو اولاد بھی دی تو اس سے پتہ چلا کہ شادی کرنا یہ انبیاء کے نام عالیہ مصرۃۃ کی سنت ہے ان کا طریقہ کار ہے اور اولاد کی خواہش رکھنا اولاد لینا ان کی تربیت کرنا یہ بھی امبیا کے نام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ کار ہے اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث نمبر نو سو ترانوے قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کہ اس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ان سبن ملکن رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب انسبن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے قالب و کہتے ہیں جا الصلاۃ الحقن البیوت یزواد نبی صلی اللہ عليه وسلم یس اللون عبادۃ نبی صلی اللہ عليه وسلم تین لوگ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے گھروں کی جانب آئے کیوں آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے جاننا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کس قدر عبادت کرتے ہیں کتنی عبادت کرتے ہیں دیکھیں اپنا اپنا شوق ہے نیک لوگوں کا شوق کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلاط والسلام کے بارے معلومات لینا آپ کیسے نماز پڑھتے تھے کون کون سی نمازیں پڑھتے تھے کس کس دن کس کس دن روزہ رکھتے تھے ازکار کیا کیا کرتے تھے آپ کی دعائیں کون سی ہوا کرتی تھی وہ ہر وقت نبی علیہ صدم کے بارے میں سوال کریں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے نہ آپ کی سیرت پہ مشتمل کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے نہ آپ کی ذات میں کبھی کو دلچسپی دی ہے آپ کی بجائے دنیاوی لوگوں کی بارے میں پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے معلومات لیتے رہیں گے کبھی کھلاڑیوں کے بارے میں کبھی اداکاروں کے بارے میں کبھی گلوکاروں کے بارے میں کبھی پیروں کے بارے میں کبھی سائنسدانوں کے بارے میں اگر معلومات نہیں ہوں گی تو نے نبی کے بارے میں نہیں ہوں گی باقی پوری دنیا کا علم ہوگا اور یہ افسوسناک صورت حال ہے جب کہ نبی علی سات اسلام کی حادیث پڑھنے سے آپ کی ذات کے بارے میں معلومات لینے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے طاقت ملتی ہے اسے قوت ملتی ہے تو یہ تین لوگ آئے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کے گھروں کی طرف اور کیوں آئے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں فلم اخبرو جب انہیں بتایا گیا کس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں ان تقال لوہا گویا کہ انہوں نے آپ کی عبادت کو کم شمار, کیا. تھوڑا شمار، تھوڑا سمجھا. کیا مطلب یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عبادت ہمارے لحاظ سے تو کم ہے یعنی کہ ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے آپ تو نبی ہیں آپ تو بخشے بخش ہیں آپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کے بارے میں اس لیے جس قدر آپ عبادت کرتے ہیں ہمیں اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے جب کہ نبی علیہ عصلہ سلام کی عبادت جو ان کے سامنے رکھی گئی ہوگی وہ کوئی تھوڑی عبادت نہیں تھی آپ رات کو تجدت کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ آپ کے بابرکت پاؤں سو جایا کرتے تھے اور نفلی رودے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے اور اسکار کی طرف آئیں تو ام الملی نے عشا فرماتی کہاں نعیت کر اللہ کلیہ احیانی آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اس کے باوجود ان لوگوں نے اس عبادت کو اپنے لیے کم خیال کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے اب یہ سوچ آپ کو کیسی لگ رہی ہے اچھی سوچ لگ رہی ہے بظاہر یہ سوچ بہت اچھی ہے اس کے اوپر شباش ملنی چاہیے لیکن دیکھیے فقالو تو انہوں نے کہا وہ عی نَََََََََََََ مين صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہاں پہ ہیں یعنی کہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے ہم آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہم تو گنگار قسم کے لوگ ہیں ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے قد غفل اللہ مات قدم امندم بى و مات اخل اللہ نے آپ کو بخش دیے ہیں كيا مات قدم امدم بھی آپ کے وہ گناہ جو گزر چکے وہ مات اور آپ کے وہ گناہ جو بعد میں ہوں گے قال احد تو ان میں سے ایک کہنے لگا کیا کہنے لگا کہ اماں انا فنی اسل ابادا جہاں تک تعلق ہے میرا تو میں ہر رات نماز ادا کیا کروں گا آبادن ان یعنی کے ہمیشہ ہمیشہ اس میں کوئی ناغہ وغیرہ نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تین لوگ کون تھے یہ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جو بہت پختہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال اسے امام عبدالرزاق اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں مرسل روایت ہے کہ یہ تین لوگ کون ہیں جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعنت چوتھے خلیفہ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر بن آس تیسرے نمبر پہ عثمان بن متون تو امید ہے کہ یہ تین لوگ تھے جنہوں نے نبی علی السلام کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تھا اب جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے آپس میں کیا فیصلے کیے ہیں پہلے آدمی نے فیصلہ سنایا ہے کہ میں ہر رات نماز پڑھا کروں گا یعنی کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرے گی نیند نہیں لیا کروں گا وقال آخر اور دوسرے کہنے لگے اناسوم الدار ولا افطر میں پوری زندگی روزے رکھوں گا ولا افطر اور افطار کبھی نہیں کروں گا روزے میں ناغا کبھی نہیں کروں گا وقال آخر اور ایک اور نے کہا یعنی کہ تیسرے نے کہا الا آتض النسا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا فلاں تضوج و ابدا تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا یعنی کہ تینوں لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس انداز سے ہم اپنی عبادت میں اضافہ کر سکتے ہیں اس انداز سے ہم اللہ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں اس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کو رادی کر سکتے ہیں فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا انتم تم قلتم نقل تم کدا و قدا تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے اس طرح اس طرح کہا ہے ان یعنی کے نبی علیۃۃ وسلام سے ان لوگوں کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی پہلے ان کو جو معلومات ملی تھی وہ آپ کی بیویوں کے ذریعے ملی تھی کہ آپ گھر کے اندر کتنی عبادت کرتے ہیں مسجد کے اندر کتنی کرتے ہیں وہ تو بیویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو یہ صحابہ کے نام بھی جانتے تھے لیکن گھر کے اندر کتنی عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا انتم اللہ دن کل تم کدا و تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے یوں یوں کہا ہے اما واہ انیلا اقشا واتقاکم لاکم خبردار یعنی کہ اما کا جو لفظ ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اسے دھیان سے سننا توجہ سے سننا اما خبردار و اللہ کی قسم انی اقشا کم لاہ وطق کم میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں پرہیزگار ہوں یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے یہ الفاظ اس لیے کہے کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اللہ رب العزت نے میرے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ لقفر لک اللہ ما تقدم من دمبی کے تاخر اخر آپ کے اگلے پچھلے گناہ مواف تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں بے خوف ہو گیا ہوں شاید اب میرے دل میں اللہ کا وہ ڈر نہیں رہا جو ہونا چاہیے کیونکہ بشارت تو مل گئی ہے یا یہ سمجھیں کہ شاید اب میں اتنا متقیب پرہیزگار نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تو فرمایا سن لو میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر متقی پرہیزگار اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں لاکنی اسوم و افتر سب سے زیادہ متقی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کے باوجود میرا کیا حال ہے لا کنی اسوم و افطر میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے کا ناگہ بھی کر لیتا ہوں وہ اصلی و ارقد اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں یعنی رات کو قیام کرتا ہوں تہجد پڑھتا ہوں لیکن نیند بھی پوری کرتا ہوں وا تضو النسا اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں فمن رغیبان سنتی فلحی سمنی تو جو میری سنت سے اراز کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے یعنی کہ وہ میرے طریقہ کار پہ نہیں ہے میرے راستے پہ نہیں ہے میری شریعت پہ نہیں ہے اب اس حدیث پہ غور کیجیے پہلے نمبر پہ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ اعلان کر دینا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا یہ اعلان غیر مناسب ہے ان صحابہ کلام میں سے ایک نے یہی اعلان کیا تھا کہ میں پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا اس لیے میں شادی نہیں کروں گا تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے تو شادیاں کر رکھی ہیں میری یہ سنت ہے میرا یہ طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شادی کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں اور یہی ہمارا باپ تھا باب کیا تھا ترغیب و پھر نکاح کہ نکاح کی رغبت نکاح کا شوق دلانا تو آپ نے یہاں پہ نکاح کا شوق دلایا ہے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ صحابہ کلام کتنے عظیم لوگ تھے انہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں جاننے کا شوق تھا اللہ کی عبادت کا شوق تھا جنت کے حاصل کرنے کا شوق تھا اور جنت لینے کے لیے اللہ کو رادی کرنے کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے پوری رات کی نیند کی قربانی دینا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ اعلان کر دینا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ اعلان کر دینا کہ میں شادی نہیں کروں گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ان تمام اعلانات کے پیچھے کیا مقصد تھا دنیا سے شباز لینا نہیں صرف اللہ کو رادی کرنا تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر عبادت گزار تھے کس قدر ان میں شوق تھا جذبہ تھا رب کو رادی کرنے کا اور اسے یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو صحابہ کرام کی نیت بڑی عمدہ تھی لیکن جو انہوں نے عمل کیا جو انہوں نے اعلان کیا وہ درست نہیں تھا اسی لیے نبی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ پلائی اور انہیں بتایا کہ تم اس معاملے میں میرے طریقہ کار پہ نہیں ہو میرے طریقہ کار کو چھوڑ رہے ہو اور جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور یہی صورتحال ہوتی ہے ان دوستوں کی ان لوگوں کی جو بدعات کی رائے اختیار کرتی ہیں اب دیکھیں کیا روزہ رکھنا یہ کوئی جرم ہے کوئی جرم نہیں ہے لیکن روزانہ رکھنا کبھی ناگا نہ کرنا یہ نبی علی صلاۃ السلام کا طریقہ نہیں ہے رات کو تجد پڑھنا اچھی بات ہے لیکن پوری رات نماز میں گزار دینا عبادت میں گزار دینا نیند پوری نہ کرنا یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے یہ آپ سے آگے نکلنا ہے یا آپ کو کراس کرنا ہے تو وہ لوگ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیت اچھی ہے لیکن تیسری عید کو ایجاد کر کے وہ نبی علیہ السلام سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کراس کر رہے ہیں ایسے ہی وہ لوگ جو دیگر بدعت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور ان کا ارتقاب کرتے ہیں وہ بظاہر اچھی نیت رکھتے ہیں لیکن ان کا عمل نبی علیہ صلام کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے مثال کے طور پہ جب بھی اذان دینا تو اذان سے پہلے درود پڑھنا اب درود پڑھنا تو اچھی بات ہے آپ اسلام پڑھنا اچھی بات ہے لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنے کو اسلام پڑھنے کو معمول بنا لینا یا اس موقع پہ اوز بلّہ پڑھنا یا بسم اللہ پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اور اس پہ یہی حدیث لاگو ہوگی کہ جو میرے طریقے سے راز کریں وہ مجھ میں سے نہیں ہے ایسے ہی دیگر بدعات کا معاملہ ہے مثال کے طور پہ نماز سے پہلے اونچی آواز سے نماز کی نیت کرنا اب دل سے نیت کرنا یہ تو ضروری ہے اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی ملا ملو بن لیکن زبان سے نیت کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے آپ نے کام کبھی نہیں کیا آپ کے صحابہ کرام نام میں سے کسی صحابی نے کام نہیں کیا اور آج تقریباً پورا پاکستان کر رہا ہے تقریباً انڈیا کے سبھی مسلمان کر رہے ہیں تقریباً اکثریت کے کام کر رہی ہے جبکہ یہ نیا کام ہے تو اس کو کیا کہیں گے بدت کہیں گے گیارہویں منانا اردو سپیکنگ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی بدت ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے نیت جتنی بھی اچھی ہو تو اس لیے اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ عمل کرنے والے کی نیت اچھی ہو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو لوگوں سے شباس لینا ہو دوسرا دوسرے نمبر پہ وہ عمل نبی علیہ السط اسلام سے ثابت ہو آپ کی شریعت سے ثابت ہو نیا کام نہ ہو بدت کی راہ نہ ہو اس کے بعد سوال یہ اٹھے گا کہ نکاح نہ کرنا نکاح کے بغیر زندگی گزار دینا کیا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما لیں کہ ایسا کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے میرے طریقۂ کار پہ نہیں ہے یاد رہے کہ یہاں پہ آپ علیہ السلام ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا کس لیے اللہ کو رادی کرنے کے لیے تو یہ آپ کے طریقے سے اعراض تھا تو اگر کوئی اس لیے شادی نہیں کرتا کہ آپ کے طریقے سے اعراض کر رہا ہے تو پھر یہ خطرناک معاملہ ہے لیکن اگر کسی کی کوئی اور مجبوری ہے مالی لحاظ سے وہ شادی کرنے کی استاع نہیں رکھتا یا جسمانی لحاظ سے شادی کرنے کی استاع نہیں رکھتا تو اس کو ہم مجرم قرار نہیں دیں گے اس کے بعد حدیث نمبر 994 سو چورانوے اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان اللہ امن مسعود ردی اللہ ان قال روایت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ترن سے قال وہ کہتے ہیں کن مع ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد و کہ ہم نبی علیہ السلات اسلام کے ساتھ نوجوان تھے ہم کچھ بھی نہیں پاتے تھے ان کے ہمارے پاس مال نہیں تھا عبداللہ مسعود کون ہیں ان میں سے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے اب جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ عام طور پہ فقیر ہو چکے تھے کیونکہ اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے تھے اور اپنی جائیداد چھوڑ کر آئے تھے اپنا مال تقریباً چھوڑ کر آئے تھے تو یہاں پہ ایک نئی جگہ پہ تھے تو اس لیے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو فقیر تھے مسکین ہو چکے تھے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے نوجوان تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا لا نہیں دو کچھ بھی نہیں پاتے تھے فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت منستطا الباط فل تضوج جو استطاعت رکھتا ہے کس چیز الباء یعنی کہ شادی کے اسباب کی استطاعت رکھتا ہے شادی کے لیے اس کے پاس مال وغیرہ موجود ہے وسائل موجود ہیں یعنی کہ جو شادی کے وسائل کی استطاعت رکھتا ہے فل تضوج اس پہ واجب ہے کہ وہ شادی کرے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے کیوں فرمایا فعنعد البصر کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے والی ہے شادی سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں وہ لل الل اور یہ شرمگاہ کو کیا کرنے والی ہے محفوظ کرنے والی ہے شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی ہے نبی علی سات والسلام یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں ایک آیت کی طرف وہ آیت کون سی ہے سورہ نور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل المنینا یغ من ابس رحیم و کہ اے نبی علی سات وسلام آپ موملوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یعنی کہ غیر عورتوں کی طرف دیکھنا ان چیزوں کی طرف دیکھنا جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے تو یہ کام درست نہیں ہے تو غیر عورتوں سے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں ان کی نگاہ غیر عورتوں پہ نہ پڑے اگر انسان کی کبھی کسی غیر عورت پہ نگاہ پڑ جائے اچانک اس کو معلوم نہیں تھا تو وہ فوری طور پہ نگاہ ہٹائے اس نگاہ کو کسی عورت پہ مسلسل رہنے دینا جب غیر عورت تو یہ جائز نہیں ہے اور ایسے ہی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے تو یہ قرآن نے حکم دیا ہے تو آپ نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں اے نوجوانوں جو تم میں سے شادی کی استاد رکھتا ہے وہ شادی کرے کیوں کیونکہ شادی کرنے سے قرآن کی اس عید پہ عمل ہو جائے گا نگاہیں جھک جائیں گی اور شرمگاہ گاہ محفوظ ہو جائے گی سیو ہو جائے گی یعنی کہ جو شادی کر لیتا ہے جس کی اپنی واحف موجود ہوتی ہے وہ غیروں کی عورتوں کی طرف کیوں دیکھے گا ملطف علیہ بسوم اور جو شادی کی استاد نہیں رکھتا تو اس پہ واجب ہے کہ وہ کیا کرے بسعمی روزے رکھے جو شادی کی استاد نہیں رکھتا فعلی بسعم وہ روزوں کو لازم پکڑ لے روزے روزوں کا جو عمل ہے اس کو اختیار کر لے ان کی یعنی کثرت سے نفری روزے رکھا کرے کیوں فِ ان نہو لہو ان <وِجَعُن> کیونکہ یہ جو نفری رودے ہیں یہ شاوت کو توڑ دینے والے ہیں جو نفری رودے کثرت سے رکھتا ہوگا اس کی شاوت ٹوٹ جائے گی وہ گناہ سے محفوظ رہے گا وہ گناہ میں واقع نہیں ہوگا اس حدیث میں میرے لیے دوسرے نوجوانوں کے لیے عبرت ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں اور ایسے اسباب کو اختیار کریں جو اسباب آپ کو گناہ سے بچا لیں مثال کے طور پہ آپ شادی کر لیں شادی نہیں کر سکتے تو کیا کریں قصر سے نفلی نفلی روزے رکھا کریں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا نوجوان ان اسباب کو اختیار کرنے کی بجائے جو گناہ سے بچاتے ہیں ان اسباب کی طرف بھاگ کر جا رہا ہے جو گناہ میں مبتلا کر دینے والے ہیں اور اللہ تعالی نے کہا تھا ولا تقرب جنا جناح کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی کہ اس راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے اس راستے پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے جو راستہ بالآخر گناہ کی طرف لے کر جائے گا فیس بک پہ واٹس اپ پہ ٹویٹر کے ذریعے لڑکیوں کو دوست بنانا اور ان سے مزاحیہ باتیں کرنا اور ان یعنی کہ ان کے ساتھ بار بار گفتگو کرنا بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی ضرورت کے ہنسی مزاح لطیفے یہ چیزیں انسان کو آسا آستہ گناہ میں واقع کر دیتی ہیں یہ چیزیں انسان کو آسا سے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہیں اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں نوجوان بچوں کو جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں ان کو نیٹ کا موبائل لے کر دینا اور نگرانی نہ کرنا یہ نہایت خطرناک ہے والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے تو اس عدیز کا مفہوم بر کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی آپ نے شادی کی ترغیب دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ شادی کے ذریعے انسان کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر کہا کہ اگر شادی کستا آپ نہیں رکھتے آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر کیا کریں پھر کثرت سے نفلی رودے رکھا کریں اس کے بعد باب نمبر دو باب کرا ہات خسا مجرد رہنا یعنی کہ وائف کے بغیر رہنا بیگم کے بغیر رہنا اور خصی ہو جانا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں ناپسندیدہ ہیں شریعت نے ان کو پسند نہیں کیا حدیث نمبر نو سو پچانوے نائن نائن فائیو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا انصاد بن ابی وقاصن روایت جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں قال وہ کہتے ہیں رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان اپنی متعن ولو ادن ادین الہلختسئینہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مضعون کے مجرد رہنے کو مسرت کر دیا شادی کے بغیر رہنے کو وائف کے بغیر رہنے کو بیوی بی کے بغیر رہنے کو مسرت کر دیا اور اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو ہم بھی خسی ہو جاتے عثمان بن مزون رضی اللہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں شادی کے بغیر رہنا چاہتا ہوں میں نکاح کے بغیر رہنا چاہتا ہوں آپ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اور وہ کیوں ایسا چاہتے تھے تاکہ زندگی وقف ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ زندگی گزرے اللہ رب العزت کی عبادت میں قرآن کی تلاوت میں نمازیں ادا کرنے میں روزے رکھنے میں وائف نہیں ہوگی تو دنیا کی فکر نہیں ہوگی اور جب وائف نہیں ہوگی تو کسی کے ساتھ گفتگو میں وقت نہیں گزرے گا اور جب شادی نہیں ہوگی تو بچے بھی نہیں ہوں گے تو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی اللہ کو رادی کرنے میں گزرے گی لیکن نبی علی سات اسلام نے انہیں اس معاملے کی اجازت نہیں دی اور جناب سات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عثمان مضمون کو اجازت دے دیتے تو پھر ہم نے بھی خصی ہو جانا تھا ہم نے بھی وہ طریقہ اپنا لینا تھا جس سے مردانہ قوت ختم ہو جائے اور جنسی خواہش ختم ہو جائے اور انسان کو شادی کی ضرورت نہ رہے اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے تو اس سے پتہ چلا دین اسلام یہ اعتدال پہ مبنی دین ہے اس میں نہ یہ ہے کہ آپ رب کو بھول جائیں دین کو بھول جائیں نمازوں کو بھول جائیں اور دنیا آپ کا سب کچھ بن جائے صبح و شام آپ کی سوچ دنیا کی ارد گرد گھومتی ہو اور نہ ہی اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ عیسائیوں کی طرح مسلمان دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائیں نکاح سے لا تعلق ہو جائیں شادی بیاہ کو چھوڑ دیں اور رہبانیت اختیار کر لیں اسلام ان دونوں کے مابین ہے کہ اللہ کا کب بھی ادا کریں بندوں کا حق بھی ادا کریں والدین کا بھی خیال رکھیں بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور یہی یعنی کہ انسان کا کمال ہے کہ وہ شادی بھی کرے اس کے بچے بھی ہوں بچے بھی لے اور پھر بھی اللہ رب العزت کے واجبات کو ادا کرے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہے اور اس حدیث سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ایسے لوگوں کی تعریف کرنا جو دنیا کے دنیا کو بالکل ترک کر دیں اور نکاح سے دور رہیں اور اس کو وہ سمجھیں کہ ہم نے خیر کا کام کیا ہے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کئی ایسے علماء کے نام گزرے ہیں جن کو شادی کا موقع نہیں مل سکا علم میں اتنے مصروف رہے کہ ان کو شادی کا موقع نہیں مل سکا لیکن وہ لوگوں کو شادی کی ترغیب دیتے تھے وہ شادی کرنے کے قائل تھے وہ نکاح کے قائل تھے وہ شریعت سے بغاوت کرنے والے نہیں تھے باب نمبر تین باب فر بذات دینی دین والی کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی کو اپنا لو یہ باپ جس جملے کو بنایا گیا ہے یہ جملہ در حدیث کا جملہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں حدیث کے نمبر کیا ہے 996 996 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رتی اللہ انَََََََ عن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تم کا المرۃ لیما لحا ولی حسبہ و جما لیہ ولی دینی ہا دینی جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار خسلتوں کی وجہ سے چار اسباب کی بنیاد پہ ان کے چار اسباب ہوتے ہیں چار خوبیاں ہوتی ہیں جن کی جن میں سے کسی ایک کی وجہ سے یا دو کی وجہ سے یا تین کی وجہ سے یا چاروں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے وہ کیا ہے فرمایا لما لہا اس عورت کے مال کی وجہ سے ولی حسب یہا اور اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے وہ جمالیہا اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ولی دین یہا اور اس کے دین کی وجہ سے فض فربات دینی تریبت یاداخ دین دار لڑکی کو حاصل کر کے کامیابی لو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں پہلے تو یہ مسئلہ حل کر لیں کہ تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں کیا آپ نے یہ بدوا دی ہے اپنے صحابی کو تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس جملے کا معنی تو یہی ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں یعنی کہ تم زریل ہو جاؤ رسوا ہو جاؤ لیکن عرب لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور اس کے معنی کو مراد نہیں لیتے تھے یوں سمجھیں کہ ان کا تقیہ کلام تھا یعنی کہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہ اس کا معنی مراد نہیں لیتے تھے اس کے بعد نبی علی سات اسلام نے بتا دیا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کن وجوہات کی بنیاد پہ لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے کس چیز کو مدنظر نظر رکھتی ہیں آپ نے فرمایا یا مال کو مد نظر رکھتی ہیں یا لڑکی کے خاندان کو یا اس کے حسن و جمال کو یا اس کے دین کو فرمایا اب اے میرے مخاطب اے میرے صحابی تو نے شادی کرتے ہوئے کون سے سبب کو مدنظر نظر رکھنا ہے فرمایا دین کو اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے جو دیندار ہو دین کے اوپر ہو دین کا علم رکھتی ہو دین پہ عمل کرنے والی ہو اور آج کی زبان میں ان یعنی کے قرآن کی مثال کے طور پہ حافظہ ہو دین کی عالمہ ہو توحید کے اوپر ہو نبی علی الات و سلام کی احادیث کا علم رکھتی ہو قرآن کا ترجمہ پڑی ہوئی ہو قرآن کی تفسیر پڑی ہوئی ہو تو ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اس کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ اگر لڑکی کے پاس مال بھی ہے تو اچھی بات ہے اگر دین کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ خاندان سے تلک رکھتی ہے اچھی بات ہے اگر دین کے ساتھ ساتھ وہ حسین و جمیل بھی ہے تو اچھی بات ہے لیکن آپ صرف مال کی طرف دیکھیں اور دین اس کے پاس نہ ہو یہ افسوسناک بات ہے یہ افسوسناک بات ہے اس سے آپ خطرے میں پڑ جائیں گی ایسی لڑکی کو لے کر جس کے پاس دین نہیں ہے لیکن مال ہے ایسی لڑکی کو لے کر جس کا خاندان اعلیٰ ہے لیکن دین اس کے پاس نہیں ہے ایسی لڑکی کو لے کر جو حسین و جمیل ہے لیکن دین اس کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پہ لڑکی کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والی ہے یا وہ سرے سے مسلمان نہیں ہے عیسائی لڑکی ہے یہودی لڑکی ہے اگرچہ عیسائیوں سے یہودیوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے یعنی کہ عیسائی لڑکی سے لڑکے سے نہیں عیسائی لڑکی اور یہودی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ لڑکی پاک دامن ہو یہ قرآن نے شرط لگائی ہے آج کل لوگ یہ تو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسلام نے یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ وہ لڑکی پاک دامن ہو تو ایسی لڑکی جو پاک دامن ہو اور جس کے بارے میں آپ کو یہ امید ہو کہ وہ آپ پہ مسلط نہیں ہوگی آپ پہ اثر نہیں ڈالے گی بلکہ آپ اس پہ اثر ڈالیں گے تو اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ دین کی طرف دیکھیں آپ دیکھیں آپ اس لڑکی کا انتخاب کریں جو مسلمان ہو اور پھر صرف نام کے مسلمان نہ ہو بلکہ باقاعدہ توحید کے اوپر ہو نماز کا اہتمام کرنے والی ہو سنت کے مطابق نماز پڑھتی ہو اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں جیسے نبی علی سات اسلام نے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے جو کیا ہے جو دین پہ ہے ایسے ہی آپ نے لڑکوں کے بارے میں ترغیب دی ہے آپ علی سات اسلام فرماتے ہیں اور غالباً یہ روایت ترمدی میں آئی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے کوئی ایسا لڑکا آئے جس کا دین بھی آپ کو پسند ہے جس کا اخلاق بھی آپ کو پسند ہے تو اس کو رشتہ دے دیں اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد ہوگا یعنی کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بہن کا رشتہ لینے کے لیے جب کوئی ایسا لڑکا آ جائے کوئی ایسا لڑکا رابطہ کرے جس کے پاس کیا ہے دین ہے اور اخلاق ہے یہ نہیں آپ نے کہا کہ اس کے پاس مال ہے یہ نہیں آپ نے کہا کہ اس کا خاندان آلہ ہے یہ نہیں آپ نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوٹھیوں کا مالک ہے نہیں دین ہے اور اخلاق یہ دو چیزیں یعنی کہ توحید بھی ہے نماز روزے کا پابند بھی ہے اور اخلاق بھی ٹھیک ہے تو فرمایا اس کو پھر اپنی بیٹی کا نکاح دے دو بہن کا نکاح دے دو تو یہ دین کا آپ دیکھیں کہ دین کی کتنی اہمیت ہے تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جو دین کی بنیاد پہ رشتے کا انتخاب کرتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو دین کی دین کی نعمت سے آراستہ پر راستہ کر رہے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر نو سو ستانوے نائن نائن سیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت وقیر المتا یہ وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور روایت ہے جناب عبد اللہ بن امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ حما سے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنیا مت دنیا جو ہے یہ ساز و سمان ہے اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ عارضی ہے یہ کیا ہے یہ عارضی ہے ختم ہو جانے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نسا میں ستر میں سیون سیون سیونٹی سیون کل متع اور دنیا اے نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا دیں دنیا کا متع قلیل ہے یہ معمولی سی چیز ہے یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے دنیا کی ساری نعمتیں ایسی ہیں بخیر متعد دنیا المرعۃ اور دنیا کا بہترین ساد و سامان کیا ہے نیک بیوی نیک عورت دنیا کے سادو سامان میں سے آپ نے سب سے اچھی چیز مکان کو قرار نہیں دیا سب سے اچھی چیز آپ نے گھوڑے کو اور اونٹنی کو کرار نہیں دیا گاڑی کو کرار نہیں دیا فرمایا دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان نیمتوں میں سے سب سے اچھی نعمت یہ ہے کہ آپ کو نیک بیوی مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ لڑکی تلاش کرتے ہوئے آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے آپ کی پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ مجھے وہ لڑکی ملے جس کے پاس دین ہو اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل ہو الحمد اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ خاندان سے تلک رکھتی ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مال ہے الحمد اور نیک بیوی کون سی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ آپ نے بتایا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نیک بیوی بی وہ ہے جس کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو خوش کر دے یعنی کہ آپ اس کی طرف دیکھیں تو اس کی آگے سے صورت حال ایسی ہو اس کا رویہ آگے سے ایسا ہو اس کا خلاق آگے سے ایسا ہو کہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں آپ اگر غصے میں تھے تو آپ کا غصہ جاتا رہے اور فرمایا وہ پھر آپ کی اطاعت کرے جو آپ آڈر دیں وہ مانیں یہ ہے نیک بیوی اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نیک بیوی کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ آپ کی اور آپ کے گھر کی آپ کے بچوں کی حفاظت کرے یعنی کہ آپ کے مال کا خیال رکھے آپ کے اولاد کا خیال رکھے آپ کے گھر کا خیال رکھے اس کے بعد باب نمبر چار باب الکفا فی الدین دین میں ہم پلہ ہونا یہ باپ کیم کر کے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دیں گے جو مالی لحاظ سے ہمارے ہم پلہ ہو کسی غریب کو نہیں دیں گے یا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہیں دیں گے جو برادری کے لحاظ سے ہمارے ہم پلہ نہ ہو ہم اس کو رشتہ دیں گے جو ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہو ہم راجپوت ہیں وہ راجپوت ہو ہم ڈوگر ہیں وہ ڈوگر ہو ہم سید ہیں وہ سید ہو تو یہ اس قسم کے جو معیار بنا لیے گئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کو نہیں دیتے جس کے پاس دین ہے جو نماز روزے کا پابند ہے جس کے چہرے پہ نبی علی تو اسلام کی سنت ہے ہمیں پسند بھی آ جاتا ہے لیکن کیوں نہیں دیتے کہ لوگ باتیں کریں گے اس کا تو خاندان کوئی ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تو یہ مناسب نہیں رہے گا تو, تو یہاں پہ دیکھیے حدیث کیا ہے نو سو اٹھانوے نائن نائن ایٹ خا اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان عائشہ رضی اللہ عنہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان ابا حضیفہ ابن اتبا ابن ربیع ابن عبد ابد وقان ممن بدر بدرن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبنا سالما وان ان بنت بن ہندہ بن تلوری دن اتبا تبن ربیعہ وہ انصار جناب ایشا فرماتی ہیں کہ ابو حذیفہ او ابو حضیفہ بن اتبا بن ربیعہ بن عبد شمس پورا نام یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو حذیفہ کون ہیں قریشی ہیں قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ابو حذیفہ جو ہیں یہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے دو بار ہجرت کی ہے اسلام کی خاطر ایک دفعہ حفشا کی طرف اور دوسری بار مدینہ کی جانب تو یہ ابو حضیفہ جو ہیں وقان امی من شاہدہ بدرن اور یہ ان میں سے بھی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں نبی علیہ السلاط و اسلام کے ساتھ بدری بھی مہاجر بھی حفشا کی طرف ہجرت کرنے والے بھی اور شروع میں اسلام قبول کرنے والے بھی تبنہ سالی سالمن انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا سالم ان کے حقیقی بیٹے نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو کیا بنا لیا تھا اپنا بیٹا بنا لیا تھا وہ ان کہا ہو اور اس کا نکاح کر دیا کس کا سالم کا کس سے اپنی بتیجی سے کون سی بتیجی جو ولید بن اتبا بن ربیعہ کی بیٹی ہے اور یہ ولید بن اتبا بن ربیعہ وہ ہے جو بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے مخالف تھا کافروں کی صف میں تھا اور قتل ہوا تھا ولید بھی قتل ہوا اس کا باپ بھی قتل ہوا تو یہ اس کی بیٹی کا نام تھا ہند اس سے ابو حذیفہ نے اپنے لے پالک اپنے منہ بولے بیٹے سالم کا نکاح کر دیا اور سالم کی حیثیت کیا ہے اب اب لڑکی کیا قریشی اور سالم کی کیا سیت ہے مَوْلًا لِمْرَأَتْ <مِنْسَار> وہ وہ مئول المر عطم وہ انصاریوں کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے اندازہ کیجئے آزاد کردہ غلام اس سے انہوں نے نکاح کر دیا کس کا اپنی بتیجی کا تو پتا چلا اصل چیز کیا ہے دین توحید آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی نماز پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی توحید پہ ہے یا نہیں پردہ کرتی ہے یا نہیں لڑکا ہے تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دیکھا جائے گا باقی جہاں تک تعلق ہے مال کا تو آج جس کے پاس مال ہے ہو سکتا ہے کل غریب اور فقیر ہو جائے اور جو آج مسکین طالب علم ہے مدرسے کا جس کو آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کل وہ امیر ہو جائے اور یہاں پہ بھی آپ غور کیجیے آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو اس لیے ہماری بچی کا نکاح کہیں اور جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کبھی سوچ لیا کریں کہ نبی علی سات و اسلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کن سے کیے ہیں آپ کی بیٹیاں کون ہیں ہاشمی کون ہیں ہاشمی آپ نے صرف ایک ہاشمی کو رشتہ دیا ہے وہ کون ہے جناب علی باقی تینوں رشتے آپ نے ہاشمیوں سے باہر دیے جناب عثمان بن عفان کو دو بیٹیاں دے دی ہیں اور وہ کون ہے اموی بن امیہ سے تلک رکھتی ہیں اور ایک بیٹی کا نکاح آپ نے کس کو دیا ابولاس کو وہ بھی بنی امیہ سے تلک رکھتی ہیں صرف ایک بیٹی دی ہے آپ نے ہاشمیوں کو اور آج لوگ کہتے ہیں جی ہم ہاشمی ہیں ہم سید ہیں ہماری بیٹی کا کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ زینب بنت جاش کون ہے جی قریشی جی ہیں نبی علی صاحب نے ان کا نکاح پہلے کن سے کیا تھا زید بن ہارسہ تھے جو آزاد کردہ غلام تھے تو اس لیے اس معاملے میں صرف دین کو دیکھنا چاہیے اور دین کے ساتھ ساتھ اخلاق یعنی کہ ایک لڑکا نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے مثال کے طور پہ یا بدتمیز ہے تو ایسے لڑکے سے نکاح نہیں کیا جائے گا بچنا چاہیے کیا ہو دین بھی ہو اس کے پاس اور اخلاق بھی ہو اب کیا باب نمبر پانچ باب نکاح الابکار کمواری لڑکیوں سے نکاح کرنا اور حدیث ہے نو سو ننانوے نائن نائن نائن اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری. امام بخاری کا اور امام مسلم کا انجاب ابن عبداللہ ہی رضی اللہ قال روایت ہے جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ نما سے وہ کہتے ہیں حالانکہ ابھی وہ طرح کا سب آبن آطن بنات میرے والد فوت ہوئے جبکہ انہوں نے سات بیٹیاں چھوڑی یا نو بیٹیاں چھوڑی فتض تمر سی بہ چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی سی بن جس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اب پہلے شادی ہونے کے بعد یا تو طلاق ہوئی تھی یا بیوہ ہو گئی تھی تو بہرحال میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی سی بن جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوجت یا جابر اے جابر تو نے شادی کر لی ہے فقلت نعم میں نے کہا ہاں فقال بکرنم سیبہ کماری سے شادی کی ہے یا اس سے جو پہلے سے شادی شدہ تھی جس نے پہلے شادی کی ہوئی تھی قلت بل سیباً میں نے کہا بلکہ میں نے ایسی اور سے شادی کی ہے جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی یہاں سے کیا پتا چلا جابر بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب کے صحابی ہیں یعنی کہ جب جناب جابر کے والد شہید ہوئے ہیں تو ان کے اوپر قرضہ تھا جناب جابر نبی علی اللہۃ والسلام کے پاس آتے رہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ لوگ جن کا ہم نے قرضہ دینا ہے تو یہ کافی تنگ کر رہے ہیں تو آپ میری مدد کریں مجھ سے تعاون کریں ہماری خدوریں جو پیدا ہوئی ہیں وہ کم ہیں اور ان کا مال زیادہ ہے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پھر آپ کی دعاؤں سے وہاں پہ یہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معزہ ہوا کہ جو بظاہر کم مال تھا کم غلہ تھا وہ سب میں پورا آ گیا نبی علیہ صلام اس باغ میں گئے وہاں سب کچھ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب جابر سے آپ کا بہت اچھا تعلق تھا اس کے باوجود جناب جابر کی شادی ہوئی اللہ کے اسول کو پتا ہی نہیں اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اور مدینہ میں رہتے ہیں آج اگر کسی کو ہم شادی میں دعوت نہ دیں تو ناراض ہو جاتا ہے اور ہم بھی سمتے ہیں کہ شادی میری ہو تو پورا شہر آئے پورا شہر اس میں شریک ہو ہلکی کی شادی نہیں چلے گی لیکن یہاں پہ دیکھیے اور ایسا ہی آپ جانتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے کپڑوں پہ کوئی ایسا رنگ لگا ہوا تھا جو عورتیں استعمال کرتی ہیں تو کہا عبد یہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کر میں نے شادی کی ہے تو آپ نے کہا عبد الرحمان تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں نہ جناب جابر سے کہا جابر مجھے بلایا ہی نہیں تو کیا کہا تھا وہی تھے جابر جابر تو نے شادی کر لی ہے فقلتو نعم میں نے کہا ہاں فقال بکر نم سیبا کمواری سے شادی کی ہے یا اس لڑکی سے جو سیب تھی یعنی کہ جس کا پہلے بھی کبھی نکاح ہوا تھا شادی ہوئی تھی قلتو میں نے کہا بل سی بن بلکہ اس لڑکی سے شادی کی ہے جس کی پہلے بھی کبھی شادی ہوئی تھی قال تو آپ نے کہا فہ اللہ جار تلا ابوہا و تلا و جابر کیوں نہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کی جس سے تم دل لگی کرتے اور وہ تم سے دل لگی کرتی اور تم اس کے ساتھ ہنستے اور تمہارے ساتھ ہنستی یعنی کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتے جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہوتی جو کمواری ہوتی جو تمہاری طرح ہوتی اور پھر تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے آپس میں باتیں کرتے ہنستے وغیرہ تو قالا تو آپ نے فرمایا قالا جناب جابر کہتے ہیں فقل تو لہو تو میں نے آپ سے کہا ان عبد اللہ حل کا وہ تارا کا بناتن و اِنّی کری تو ان اجی اہن اب ہن کہ بے شک عبد اللہ فوت ہوئے عبداللہ کون ہے جناب جابر کے والد ہیں تو کہہ رہے ہیں عبد فوت ہوئے جبکہ انہوں نے کئی بیٹیاں چھوڑی اور میں نے ناپسند جانا اس بات کو کہ میں ان کی طرح کی کوئی لڑکی لے کر آؤں ان کے میری بہنیں کیا ہیں چھوٹی عمر کی ہیں اب میں چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں تو وہ بھی بچیاں یہ بھی بچی گھر کیسے چلے گا آپس میں ان کے تعلقات ان کے اچھے طریقے سے قائم نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اس کی بھی وہی عمر اور ان کی بھی وہی عمر اس لیے میں نے اپنی بہنوں اپنی بہنوں کا خیال کیا اور میں نے چاہا کہ میں ایسی عورت کو لے کر آؤں جو پہلے سے جس کی شادی ہو چکی تھی اس کے پاس ججربہ ہوگا تو وہ ان کی نگرانی کرے گی ان کی تربیت کرے گی ان کی اصلاح کرے گی اور پورے گھر کو سنبھال لے گی تو کہہ رہے ہیں بشک عبداللہ فوت ہوئے ان کے میرے والد صاحب اور انہوں نے کئی بیٹیاں چھوڑی وہ انی کرے تو اور بشک میں نے ناپسند جانا اس بات کو کہ ان اجی اہنبی متری کہ میں ان کے پاس ان جیسی کوئی عورت لے کر آؤں کوئی لڑکی لے کر آؤں فتض ضوی تو عمرا تنقوم تو میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی نگہداشت کرے ان کی نگرانی کرے و اور ان کی اصلاح کرے ان کو ٹھیک کرے فقالٰ تو آپ علیہ السّلاۃۃسلام نے فرمایا بارک اللہ لک اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈالے کہ جس لڑکی کو لے کر آئے ہو عورت کو لے کر آئے ہو جسے جس شادی کی ہے اس میں اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈالے اللہ تمہارے نکاح میں برکتیں ڈالے او قالا یا آپ نے کہا خی یعنی کہ اللہ تمہارے لیے خیر پیدا فرمائے اللہ تمہارے لیے اس فیصلے میں خیر رکھے تو اسے پتہ چلا جس کی شادی ہوئی ہو اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سوچ سمجھ کر اپنی بیوی بی کا انتخاب کرے اور دیکھے کہ میرے گھر کی ضروریات کیا ہیں میرے گھر میں کون سی عورت ہے جو چل سکے گی اور جو گھر کا نظام سنبھال سکے گی اور یہاں سے بھی مسئلہ اخذ ہوا کہ جس عورت سے آپ شادی کرتے ہیں اس سے اپنی بہنوں کے معاملے میں تعاون لینا جائز ہے اس سے اپنی اولاد کے معاملے میں تعاون لینا جائز ہے امام بخاری نے جب یہ حدیث ذکر کی ہے بخاری صحیح میں تو باب کیا کیم کیا ہے باب اون مروہ فی ولدی. کسی عورت کا اپنے خامن سے تعاون کرنا خامن کی اولاد کے معاملے میں یعنی کہ خامن کی اولاد پہلے سے موجود ہے پہلی بیوی سے وہ فوت ہو گئی یا اسے طلاق ہو گئی اب اس اولاد کو کون سنبھالے دوسری عورت جسے آپ نکاح کریں گے اس سے اس معاملے میں تعاون لینا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ اس پہ واجب نہیں ہے یہ بازر میں رہی آنے والی عورت اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کی پہلی وائف سے ہونے والی اولاد کو سنبھالے اس پہ واجب نہیں ہے کہ آپ کی بہنوں کو سنبھالے لیکن اخلاقی طور پہ ایسا کرنا بہت اچھی بات ہے تعاون کرنا چاہیے آنے والی لڑکی جب تعاون کرے گی خامن سے تو خاون بھی اس سے بے پناہ تعاون کرے گا ورنہ خاون پہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو واجب نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بیوی سے تعاون کرتا ہے مثال کے طور پہ خاون پہ یہ واجب نہیں ہے کہ بیوی کو سال میں دس دس سوٹ لے کر دے کپڑے لے کر دے گرمیوں کا ایک سوٹ لے کر دے دی یا سردیوں کا ایک سوٹ لے کر دے دیا اتنا کافی ہوتا ہے اور وہ بھی مناسب سا کافی ہے یعنی کہ مثال کے طور پہ ہزار روپے کا بھی سوٹ مل جاتا ہے پانچ روپے کا بھی مل جاتا ہے لیکن خاون تاون کرتے ہیں بیویوں سے کیا کرتے ہیں چار ہزار کا سوٹ لے کر دیتے ہیں پانچ ہزار کا دس ہزار کا اور گرمیوں میں کئی سوٹ لے کر دیتے ہیں سردیوں میں کئی سوٹ لے کر دیتے ہیں شادی کے موقع پہ الگ لے کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے خاوند کی طرف سے اخلاق مزید تاون تو ایسے ہی بیوی کو بھی چاہیے کہ خام کے ساتھ تعاون کرے ان امور میں بھی جو واجب نہیں ہے ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بیوی بی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دیوروں اور جیٹھوں کے کپڑے دھوئے اور ان کی خدمت کرے یا اپنے خامن کی بہنوں کی خدمت کرے یہ اس پہ واجب نہیں ہے لیکن ہمارے پاک و ہند میں خصوصی طور پہ لڑکیاں خیال رکھتی ہیں گھر کے دیگر افراد کا بھی اور یہ رکھنے میں خیر بھی ہے اور اس میں بلائی ہے لیکن یہاں پہ اتنی گزارش کروں گا کہ ایسی لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے دیوروں اور جیٹھ جو ہیں ان سے پردہ کرے اور ان کو بھی چاہیے کہ پردے کے معاملے میں اس سے تعاون کریں اور جس کمرے میں وہ لڑکی رہتی ہے اس کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں اور اس عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں کیونکہ شریعت ان امور کی اجازت نہیں دیتی اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے اور آخری حدیث میں کیا تھا کہ آپ نے ترغیب دی ہے کمواری لڑکی سے شادی کرنے کی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی گھر کے لیے مفید ہے جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہو اور طلاق ہو چکی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی اچھی بات ہے اللہ رب العزت ہم سب کے تمام امور آسان فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے و آخا والا الحمد للہ رب العالمین